اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حلقہ سماج فرمائیں اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تکلیف سننے کے لیے کون آئے گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئیں بس یہی ہے کہ آپ ایشا کی نواز وہاں مسجد میں پڑھا دیں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 اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے یہاں والے صاحب تکلیف فرما رہے تھے وہاں آئیں اور کب سارا مجموعہ لوٹ آیا کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا تو وہاں آ اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں کہا کہ ہاں سنے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو آخر انسان ہے یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناتی سن دل اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود اور میں پڑھ رہا ایک عذاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں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 فات کی نماز میں اور اس کے بعد کلو اللہ زور سے رقوب میں دو پڑھا کے سلام پھیر دیا ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکاتیں کیسے پڑھیں؟ انت نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں اربو کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھی تھیں حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور شریف میں جمعہ پڑا تھا نا جمعہ اور زہر میں فرق نہیں کر سکا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 ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے تاکہ نہ ڈیڑھ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے نہ وقت تبدیل ہوتا ہے اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور کیوں بھائی انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لمب کا من الاسلام اللہ اسمہ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 شاد ان محمد اللَّهِ فَكَبَّرَ رسول اللہ فکبر رسول اللہ فکبر صاحب جب حضرت عمر نے کہا شادو ان محمد رسول حضور اتنی خوشی اللہ اکبر سب صاحب اللہ اکبر کے نعرے پر تقبیر کی دھوم ہو گئی حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد بیٹھے ہیں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 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو اور بلکہ ایک روایت پہ ہے کہ جب اور انہوں نے آ کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر لیں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 السنا الحق وہ مال البادل کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرقین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں حضور نے فرمایا بالکل اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد بد اللہ تو لات عزہ جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں جھوٹے معبودان باطلا منات ہے لات ہے عزہ ہے یہ کیا ہے اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا یہ تو حضر ہیں ایس نام ہے کیا کچھ بھی نہیں ان کی عبادت جو ہے یا تو بد اللہ تو بلزا فلم بل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 آج بھی ہر بانی کریں ہم ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت صرف جو تھی عمر کے آنے سے ذرا اپنا دعوت بے ست کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ پہلے دعوت تو ہوتی تھی علیحدہ گھروں میں چپکے سے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 اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا زان اللہ حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا ان نے کہا کہ اسلم عمر, عمر عمر مسلمان ہوں گے اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں روسا قریش ہے ابھی چال ہے ابھی لاب ہے اتبا ہے اتبا ہے شہبہ ہے, ہے ربیہ ہے ولید ابن المغیرہ ہے اکمت ابن ابی مویت ہے امیت ابن خلف ہے ابی ابن خلف ہے بڑے بڑے روسا قریش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 نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کنٹرول کیسے کیا کوئی گڑبڑ کی ان نے نہیں دیا کسی کو تو میں ایک سید کو مار کے دیکھ لو اس پہ بھی حاضر ہیں تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے بارش شاہ جی کہیں گے بہت اچھی بات ہے اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی وہ کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں کوئی ایسی بات نہیں دونوں راضی رہے اللہ بھی راضی رہے شیتان سے بھی تعلق قائم رہے صبح کو پی اور شام کو توبہ رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں وہ تو رات کو پیتے ہیں نا دن کو تو نماز پڑھتے تو اس لیے ان کو سمجھ حضور نے فرمایا ظالم کیا کہہ رہے ہو اللہ کے قرآن کی یہ سورج جتنی لا اعبد ما تعبدون <تصفح> ولا انتم عابدون ما نما ولا ان ل کم دین کم بلی اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کا سرو کیا لا عابد میں تو ہر کسی نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر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 ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں یہ تمثیلات ہیں یہ شکلیں ہیں یہ صورتیں ہیں تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیب کوئی نہیں اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھٹھی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں اسی کو تم کا سو ان کہا بال کچھ ہو میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بےزتی اب بات اور تقابل میں آ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات میں جمع ہوئے ہیں اور کفرنت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پر قائم و دائم رکھیں وما علینا اب البلا اللہ مسلمہ ولا توسلم ومنہنا ولا تم تو اللہ ولا تو اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم آسدنا ولا ترسل علینا اللہم جعلنا في زمانك و آمانك و الله صلی على خير علی خیر محمد و علی آلہ الحمد صحابہ اجبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید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 تو نئے سال سے تو تین مہینے گزر گئے تھے اس لیے بادراویوں نے اس ربیع الابل والے سن کو گنا ہی نہیں جو باقی پورے سال تھے وہ بدلا دیے اور بارہ ربیع الا کو ہی وفات ہوئی تھی تو جب دو سال نہ گنے جائیں تو تریسٹھ سال ہو ہوگی اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو پینسٹھ سال ہو گئی حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں تو پینسٹھ سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ چالیس سال تک مکے میں تھے لیکن نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ببوس نہیں فرمایا گیا وحی نازل نہیں ہوئی حکم نہیں دیا گیا چالیس سال کے بعد جب وحی اتری اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو زندگی گزاری وہ تیرہ سال جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے اور دس سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ ودینے منورہ میں گزرا اس لیے اب آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے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 صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے کوئی جواب نہیں دیں جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو اقوت نے ابھی موہیت ایک شخص تھا اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں کوئی راستہ نکالوں لیکن جی دی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو انسان ہو تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسی جاتا ہے اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھائی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں کوئی کوشش کریں کوئی راستہ نکل آئے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آکا انعام دار کو بھی دعوت دی حالانکہ کافر ہے ہے پکا جب حضور صلی اللہ السلم دعوت پہ آ گئے لوگ بھی دعوت پہ آ گئے تو حضور صلی اللہ صن چپ کر کے بیٹھ گئے تو اکبتب ابن بھی محیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے آپ آگے بیٹھیں اور سال ہے تو آم پہ بیٹھیں کھانا کھائیں آپ نے فرمایا واللہ ولہ آپ نے فرمایا خبا خدا کی قسم ہے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 اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا کیا بھونا اس کو اٹھا کے لائے بیوی ساتھ ہیں خود ساتھ ہیں خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں اور رکھا بکرا بہم فکا اللہ تعالی کا بھی آؤ کھا ہے اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جزم انہوں ابراہیم اسلام ڈرائیے کھا کھانا جو نہیں کھا رہے پر دوست نہیں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 کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھا تو ابن ابھی محیط نے جب بڑی منتیں کی بڑا اصرار کیا اپنی سر توڑ کوشش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے اس نے کہا کیا فرمایا حتہ تسلم فرمایا میں اگر تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھا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 جب آدو صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے بابط شیف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا کئی اسلم انہوں نے کہا کمال ہے بھائی میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں لیکن بھائی اپنے خلف وہ بھی مشرق ادب نے ساتھی ان سے کہا کہ ٹھیک تم بحث نہ کرو یہ جانے اور میں جانوں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 کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نوز بلّہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کر کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ کر بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے جبکہ کہ دس گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا اور ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذہ حقیوار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 اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار اجار بل اجار کہ جار جو ہے ہمسایہ سایا ہمیشہ ہم, سایہ ہم, سایہ ہم سایہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ ہو آخر ہمسایہ اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات تو حضور صرف اتنی بات برباد احاذہ حق الجوار مکے والو یہی ہم سایہ گیری کہا کہ جو تم کر رہے لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا وہ تو دشمن تھے ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو اتنا ستایا جائے اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا بھی بات سنو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 کہ انہوں نے اونٹ دے کیا اور اس کا اندر کی جو آتے اور, اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا اس اکبت نے وہ وہاں سے اٹھایا بھجا را راسی ہی سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ حضور سجدے میں ہیں اور سرکڑ اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان سبحان ربی سبحان ربی نبی ال اللہ تیری تری بہت بلند ہے ہر چیز سے ہر نقصان سے پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سید کی عرض میں تیرہ تاریخوں میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا خود سے ہی کودتے کن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 لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں حضور اسی حالت میں ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں وہ فرما دیا لیکن میں ضعیف تھا کمزور تھا اب میری طاقت توتنی تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ متہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا لیکن میں تو کچھ کر سکتا اور سیدہ فاطمہ تعالیٰ کا بھی بچپن ہے بالکل بچپنہ ہے لیکن آپ آئی غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اور حضور نے بھی سج سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمت نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روساجو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں تو نے کہا اللہ معلوم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 حضور نے بھی فرمایا اللہ علیہ کا بھی اقبا اللہ علیہ کا بشیبہ اطبہ اللہ علیہ کبھی المغیرہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا کہر نازل کر ان کو اپنے کہر میں پکڑ لے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 لیکن بد بدوا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکے اب انہوں نے بالکل قائب بھی ہوئے چپ بھی کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں بھی کہا چپ کر کے آپ گھر تشریف دے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے یعنی جو عبادت کا دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری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 حبشہ میں دن گزار رہے تھے اور ماشاء اللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا کسی بھی ظلم سے تم کرتا نہیں تھا ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے تو صحابہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی قریشی مسلمان ہو گئے تو اب ہم حبشہ میں کیوں مہاجروں والی زندگی گزارے چلو باب اپنے ملک میں چلتے حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھیں کہ سورت نجم یا پوتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس میں بھی دو روایت ہیں ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب صورت و النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلکل کرانی ان شفات ہنر تر تجا تو دیکھا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو اب جب حضور سیدے میں گئے تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورت النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے من گیا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 والا تب پون تم سا دون بس اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن اللہ اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلا اللہ کا قرآن سن کیسے لوگ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 اور تاری عبد الباس نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور وہ رنگ اور سما بندان جی تو وہ اتنا بے ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نیچے جا اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا کہیں ٹوپی پڑی ہے کہیں کچھ پڑا ہے اور جناب مٹی پہ پڑا ہوا ہے لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا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 کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہے بنی ہاشم کے پاس نہ جائے کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعنت نہ کرے اور لایت دبج ہم بلائ دبج ہم نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مکاتا پکا مکاتا کر دیا جائے انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی اب جب مکات شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا ابھی طالب نے بنو عبد المطلف بنی عبد مناف بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بےکارٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم خاندان سے تو بتاؤ تم ساتھ دو گے انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے ٹھیک ہے چلو اب مسلمان نہیں تھے سارے ان نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اور بنی ہاشم کو بوکھا مار دیا جائے ہم تو ان کا ساتھ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ بنی عبد مناف بنی ہاشم بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی اس نے کہا بات سنو اب ہمارا ان سب سے مکتا تھا ان تمام سے ہمارا مکاتا ہے اور انہوں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی بلکہ فقط ابو صحیفت القابت ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی عبد مناف بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا کھانا پینا بیچنا لینا دینا نکاح رشتہ سب بند اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کاب شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا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 میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ جا ابل بختری ابل بختری نامی ایک شخص تھا وہ بھی آ وہ بھی سردار میں سرداروں میں سے تھا اس نے کہا کیا بات ہے کنگ میں نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میری برسی میں جہاں جاؤں تو اس نے کہا ابھی جال نے کہا ابھی گیارہ عجیب بات ہے حقیقت نہیں نظام کوئی عام آدمی ہے وہ بھی تو سردار ہے کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو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 اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سو دے لیں اور پھر ابو جال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی کافلاتی جالتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی کتنے کی ہے بوری اس نے کہا ایک سو ریال اس نے کہا میں دو سو دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی وہ سارا خرید لیتا سٹاک کر لیتا لیکن میرے آقا سرکار دو عالم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 اس نے کہا ہم کیا کریں اس نے کہا وہ سعیفہ جو لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا اس سئی کو پھاڑ ڈالتے ہیں کہتے ہیں ختم کرو یہ کیا غلط معیدہ کہا ہم دو آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ادھر تو قبیلہ ہے اتنے بڑے قبیلے ہیں ہم دو آدمی کے انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے تو وہ زہیر کے پاس آئے اس سے بات کی اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ انہوں نے کہا دیکھو اب ہم تین آدمی دو گئے لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا وہ کیا لگے یار تین آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں ابل بختری کے پاس ہے نے کہ عبداللہ عبداللہ اس پاس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوئی یہ تو واقعی دیاتی کی بات ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن اللہ سے بھی بات کر اس کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ تو واقعی دیاتی ہے کہ بھئی ایک مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے ان کو خوراک نہ دی جائے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 ابو جال اٹھا اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں دبانا اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا اس نے بھی وہی شور کیا تو ابو جال کے بھی ایک دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا تو ادھر سے بل بختری کھڑا ہو گیا جب یہ پانچ آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کر بھی یہ بھی تو پانچ آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں اور نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو ابھی ہم کابل شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ سیفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے ضرورت ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو ابو جال بھی سمجھدار تھا اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے یہ تو بائکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اگر ایسی بات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پانچ قبیلے مفت مل گئے ابدادی تو وہ چپ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں آخری کونے کا کے باقی ہیں اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی آ رہا اور وہ باہر لے کے آئے انہوں نے آ کے قریش کو دکھلایا انہوں نے کہا ظالم جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کابت اللہ میں دیمک کیسی آ گئی اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا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 ستر آدمی جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے جرد کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے ابھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابھی طالب فوتوں اب ابھی طالب ادور کا سب سے بڑا معاون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 کہتا ہے خدا کی قسم میں میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں لیکن کو بھی میری قو مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا انعلا دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا اور اسی پہ اس کو موت آ گئی پکا مسول اللہ صلی اللہ علیہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی اللہ نے قرآن نازل فرمائے انکا لا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 وہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آبان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے چونکہ سب سے قریبی شعر اس وقت طائف تھا اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طائف فر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 اللہ کا قرآن سنایا تو وہ بدمخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں تو اب دیا غصے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ او مین بے گیا محمد کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا تم کیسے ربی دوسرا کھڑا ہو گیا تیسرا کڑا ہو گیا سب نے چیخنا شروع کر دیا لاؤ میں نے بے کہا لاؤ میں نے بےکا کو ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے ہم ایمان نہیں لے آتے ہم ایمان نہیں لے اتنا شور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں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 نو no. سمعت فرماي